tell <laughs> کیوں اس واسطے کہ محبوبے خدا نے اندر خوفے خدا پیدا کیتا آخرت دی فکر پیدا کی جنہوں دے دن لڑائیاں گزرتے سن جنا دے دن جنابر جنادیاں راتاں شراب نوشی اندر گزردی سن لوکاں دے جناب لڑائیاں جھگڑیا در گزرے دے ہوں سن جڑے جناب گل گل دے پچھوں جناب قتل دے قتل دے ٹھہر لا چھٹ دے ہوں سن گھر دے کے جنہوں نے معاشرے کوئی جرم ایسا نہیں اسی جڑا موجود نہ ہوں مگر جدو کملی والے سرکار نو ارشاد پیاؤں یا ائیو ہل مت سر کم حضور اٹھ کے ڈرانا شروع کیتا ہے نو اللہ بے تو ڈرایا لوگوں رجلاب و حشر خوف پیدا کیتا خوف دلایا نبی پاک وسلم نے لوگ سن جرائم دیاں لہن لائیا ہوئی سن جڑا کوئی جرم کی ایسا نہیں سہا دن موجود نہ ہوں لوگ نبی پاک سرکار ڈران دی برکت نال نبی پاک سرکار دے فکر آخرت پیدا کرنے دی برکت دے نال خوفے خدا پیدا کرنے دی برکت کے لوگوں کا ہر عمل ایسا سونا ہو گیا کہ دے کے دے حسن و جمال کی قسم قرآن پیا ک انہیں پا کیزگی جناب پا کیزگی کے تذکرے قرآن پیا کربان جاوا جناب نے مثالہ بن گئی دنیا دندر صحابہ کرام دے جناب آمال دے حسن دیا ہے جناب آم حالی کردار کی دی پا کیزگی مثالاں دنیا دین لگ پئی کیوں اس واسطے کہ انہوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خوفے خدا پیدا کیا ہے یعنی خوفے خدا کی ہمیشہ ہزور گل کرتے سن سامنے قدی کملی والے نے اُنا دے سامنے بے خوفی دیگل نہیں سکیتی جیدنال صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین الٹا بے خوف ہو جاندے نہ آخرہ دی ہمیشہ فکر دی کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کھول کے ویخ لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماؤں دے نے شیبتنی حود واخوا توہا شیبتنی اخوا و آ فرمایا مینو سورہ حود ہود دیا نال والیاں سورتوں نے بڑھا کر چڈیا ہے میری گل تو اور نہیں کیتا حضور فرما رہے نے حدیث پا کے فرمایا شیبتنی ہو و اخوا فرمایا سورہ حود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 قیامت دا آخرت دخرت عزاب دبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں دی تلاوت جو فرمائی تے میں ایک خوف خدا دا تاری ہو گیا کہ اس خوف دی وجہ آپ سرکار دے وال سفید ہو گئے پاوے گنتی دے وال سن اٹھارہ یا انی وال لیکن محبوبے خدا دی قوت جڑیسی سی وہ بھی تقاضہ نہیں کردی ایوت سی اپنے فرمایا اس واسطے کہ ان سورتوں کے آخرت کا آخرت دزاب کا آخرت دوف کا اس شہ نے فرمایا مینو بڑھا کر چڈیا ہے میرے وال چ خوف دی وجہ آ گئے تو غور فرما اللہ دیا بندیا میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی آپ نے جڑا معاشرہ تیار فرمایا خدا دے نال تیار فرمایا سبق پڑھایا یا دی نیا آمنو قو کم و احلیم نا بچاؤ آپ اپنے گھر والوں نارا اس اگ تو جدا بالن بندے تے پتھر اونگے جدا بالن انسان تے پتھر اونگے اللہ سونے دے اے آج پڑھ کے وی قرآن تیرے سڈے لئی پورا اتر آئی جی خالی وما ارسلہ رحمت اللہ قرآن نہیں خالی ولیاں دیاں شان والیاں آیات قرآن نہیں خالی جناب نبی پاک سر مقام والیاں آیا تو قرآن نہیں الحمد تو لے گئے ورناسط تھی کر جنہ بھی قرآن مجید سارا دا سارا انسان دی ہدایت لئی لو جائے گلڈ واسطے باقی کا سارا قرآن منسوخ ہو گیا ہے جی شریعت منسوخ قرآن چڈ دیتا ہے چاند آیاتانچ کے رکھ لی نے ہوتا ہے نبیا وال قرآن چیات لبنیاں ہوں جانا چاہوں دستا ہے بھائی انہوں نے دے بینا دے اندر اللہ دلیا دے, دے خلاف تو نبیاں خلاف ہی بول بولے گئے اصان نے وہ آیات چنیا ہوں نے جنہوں نے اندر لکھے گا کہ جناب ساری نظر نے مطابق نبی پاک سرکار جو آئے نا ساری بخشو کے مگر خدا باد شریق کی قسم ہے جنہیں چیئر پورے قرآن مجید پیش نہ کیا جائے جنا چناب خوفے خدا نہ پیدا کیا جائے خوفے خدا دے سبق نہ سنا جان جنہ تیر آخرت کی فکر نہ سنا ہی جائے انسان ہونا چر نیت صاف نہ نی ہونا ہو عمل سونا نہیں ہو سکتا سونا ہوڑے ہومل تے آپ ہی پیڑے, پی پیڑے ہو جاندے نے تے پہڑیا کا ماشرہ پہڑا ہی ہوں چنگا محاشرہ ادو بڑا ہے جدو بندے میاں شیرے ربانی وگو خدا دے خوف والے پیدا ہو جاندے نے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 ہر او ادارہ ہر او مرکز ہر او جگہ ہر او جناب جی تحریف جس اندر خدا دا خوف نہ پیدا کیتا جاوے بلکہ بندیاں دا خوف سے ڈر پڑھایا سنایا جاوے رب دے خوف آئے پاسے نہ لایا جائے سمجھ لے کدی اس دور دا معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا معاشرہ پاک ہوں جد خوفے خدا پیدا اور فکر آخرت بھی پیدا ہو جائے اس کو بغیر کبھی معاشرہ پاک ہو سکتا سلطان العارفین فرمان فرما نے جے رب نہ دیا دو رب ن تیاں تویاں ملدا ملدہ ڈڈو جے رب ملدا او یار مو منیا تامل جے رب جتیاں اور ستی ملدہ تلدہ مل ٹھگیا خسیا او رب انہوں ملی د باہو رب انہوں او ملی د باہو نیتا جنا دیا اچھیا بندیا غور فرما جدوں خوف خدا پیدا ہو جائے جدوں آخرت دی فکر پیدا ہو جائے نیتان ہی ردے خالش ہو جاندے نے عمل بھی خالص ہو جاندے نے اتوں لے کے تھلے تیکر ہر بندہ پاک تے صاف ہو ہے ہر بندہ عمل اپنا سا رکھتا ہے کیونکہ پتہ انتہا ہے میں کچھ محقت پیش ہونا ہے حساب دینا ہے رب سونے نو جے میریا نیتوں میں فرق ہوا بھی رب سونے ولو مین سزا ملنی ہے عمل پیڑا کیتا دے سزا ملنی ہے خدا دیا بندیا غور فرما ہوں تیرے سامنے میں دو چار مثال پیش کر دینا ہاں جی, جی دے تو پتہ لگ جاوے گا جنہ چر ہاں جی خوف خدا تے فکر فکرا دا نہیں پیدا ہونا چیر کدی دے عمل نہیں سور سکدے کدی بندہ ٹھیک بندے دے پترا والا کام نہیں کر سکتا ہاں جی یاد رکھنا ہاوا بچنا انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہاوا بچے اڈتے نے ہاوا کام اڈتے پھر گرجا بھی اڈ لیندیا نے انسان کا کما لے انسان دھرتی دے اُتے بندے دے پترا واگ گزار کے زندگی تر جائے ایس دھرتی دے جے بندیاں دے پتر وانگوں نہیں رائے سکیا ہاں جی خدا دی قسم نہ بندہ اٹھتا روے کدی بندہ نہیں جے بن سکدا بندہ بنتا ہے جدو زمین انسان زندگی بسر کر لے قربان جا جو فرما جب جس جس قوم دے دل و جس جس قوم دے دل و جس دے دوں حساب و کتاب دا خوف نکل جاوے اللہ دے آخرات کا خوف نکل جائے وہ ماشرہ کدی نہیں سدرتا ہر جرم دے اندر پیدا ہو جا ویخ لے سامنے پیچھے جناب دیاں دیا، مثالاں مثالاں لسائی دسالا ویخ, ویخ جدو انہاں نے یہ سمجھیا نبیا دیا اولادا اکا دلادا سانس ہی جنت جا گے کہن لگے لن تم سنو الا اما دودا کہ اگ لگنی نہیں اگر گئے بھی تے صرف چند دن مانگے. پھر جناب جنت ہی جانا ہے یہ یو دیا کا پیدا ہوا ہر برائی انہیں پیدا ہو گئی کر دیکھ کے اسی طرح جس قوم کے اندر ویکے گا جی قومے گی سساب کتاب نہیں دینا پینا اتنے بخشے ہوئے ساندیا ہی جنت ٹر جا گے اس قوم دی قسم وے گا ہر برائی کرے گی اور جہی قوم ہمیشہ اپنے آپ کو خوف کی تکڑی کے رکھ دیے وہ ہمیشہ سونا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 جہاں نے صحاب کرام نو پاک کہل اندر پیدا ہو گئی سی کیڑی شو سی حضرت سیدنا فاروقیال رضی اللہ تعالیٰ دورے خلافت سی فاروق آدم کا دورے خلافت آپ سرکار دی آدت مبارک سی رات نو گلیاں گشت کردے سن ہاں جی پھر کے لاندے اندر سن کہ میری ریا کے سال پئی وس دیئے آپ جناب ایک گلی دے وچوں گزرے تیک ماں دے تھی دا مکالمہ سنیا ماں تھی آپس گلا پی کر دیئے ماں پی آخ دیئے تھیے اس دھد در پانی ملا دئیے تھی پی آخ دیے ماں ایک منا نہ کر ماں ایک منا کر حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالا عنہ سرکار دا دورے آدم دا دورے تے بڑے خلیفے تی کا دور فاروق بڑے سخت خلیفے اپنے آل در مست ہونا ہے کہڑا وہ ویخ پیا سڈے دھندر پانی ملاو نکھ دیے نی ماں جے عمر بن خطاب نہیں ویخ امر دب تیا ویخ I <laughs> don't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 ابو جیو کیڑا رشتہ ایک گل پچھوں رشتہ لبیا ایک گل پچھوں جا نام دیا ناری رشتے لبن جانے ہو رج کے بئی مان ہوے سڈے کول آوے تو برکت ہی برکت ہو پہلو سا کمائی تھوڑی آوے تھی کمائی ود جاوے اے نہیں سوچ دے کہ سفتان والی دھی لیا جہ گھر سفتان والی تھی دین اسلام والی دھی آئے گی وہ گھر ہمیشہ <سؤال> قربان جاو لا دیا حضرت فاروق آدم نے فرمایا پترا میں تیرتا لب لیا انہوں نے آخری جی بسم اللہ ابو جی رشتہ کر چڈیا رشتہ کی تا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 وہ عمر بن ابدل عزیز جنہ کے دورے خلافت کے اندر مثال پی گئی کہ دے پیڈاں شیر تے تگیاڑ دے سن تے منہ نہیں سی سار سکتے ایک دن آجڑی بکری پیا چار دے بگیاڑ نے بچہ چکھ لیا بکری دا دین لگا لگتا ہے لگ عمر بن ابدل فوت ہو گیا ہے حضرت اے عمر بن خطاب بکری نگاڑ جو پہ گیا وے جو جی وہ جیوا ہوں تو كدی اج نہ ہوبان جاوا لاد بندے غور فرماؤ خوفے خدا دیا بركتوں نے میں ایک مثال دی This دا خوف نہ شردا ہوتا چر تو بندرے گا جو استاد ہٹ جائے تو خوف گیا جے دل چسیا ہو رب مینو و <Quran Football> <Jawads> استاد نے محنت کی ہوئے شگرد کہ ڈر آپنا نہ سکھایا ہو ڈر رب کا سکھایا ہو جس استاد نے اپنا ڈر نہیں ڈر رب کا سکھایا ہوئے نہ بچے جتھے مرنی لگا پھر شگرد ہمیشہ انج بن لوکی آدھے نے واہ بھائی کے جائیے اس استاد تو جنہیں ان پڑھایا ہے کی خیال ہے خدا دیا بندے آؤ امل ادو ہی سدھے ہوں جدو آن دے خوف دی بجائے اس مولا دا خوف آ جاوے جس مولا نو حساب دینا ہوں جس مولا ایک کریم دے دگے پیش ہونا ہے جن سانو والا تس آلو نہ آؤ حیدر ویخ ان خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے صحابا کرام دے پیدا فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک تو برام تشریف لے آئے بار گلی مدینے دن پھردے نے پے سامنے ابو بکر سدھی کا گئے پوچھا ابو بکر کی عرض کیتی کملی والیا گھر در کھان کوئی شہ نہیں سی میں آیا حبیب نبی پاک سرکار دول چلنے حضور تو سویں تشریف لے آئے جی حضور نے فرمایا میرے گھر کے اندر بھی کوئی شاہ نہیں سی کھان جوگی میں آخیا چلو کسے یار دے کو ہل چلنے اس واسطے میں بعد تریا وا ہاں. اگوں گئے دونوں یار جا رہے ہیں اگے حضرت عمر بن خطاب آ پوچھا چلے تدھر تر کیتی سونے میں اس کامیا گھر در کوئی شہ نہیں میں ہزور دی بار گاہ حضور نے دونوں صاحب مبارک ایک انساری سور وہ ہویلی دن تشریف آے انساری نے ویخیا نبی پاک سرکار یار دال تشریف لیا انصاری ارد کی یا سول اللہ تشریف رکھو ہزور میں جناب کی خدمت کرنا وا بکر ذبا بکرا ذبا کر کے بُن کے نبی پاک سرکار دی بارگاہ پیش کیتا جدو نبی پاک سرکار یارہ نے ہاتھ کھان واسطے ودایا بکرے وال ہاتھ پہنچیا نبی پاک سرکار سونے نے قرآن سنایا فرمایا والو نہ حضور نے فرمایا ہے میرے یار کھان لگے جے دا سوال ضرور ہونا جے ان دی کچھ گچھ ضرور ہونی جے دا حساب ضرور ہونا جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آپ بکر امر کے اترو کڈے نے بعد کے اندر بکرہ کھان دیتا ہے اتھے رب سونے دا خوف پیدا کیتا ہے خدا قسم دے گل گل دی قسم اندر نبی اللہ کی حکومت بھی صاف ہو کے چلائیے تا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار آپ اپنے دورے خلافت جنہ جناب بیت المال ملتا سا ہجی خرچ جناب پکاؤ دا ارادہ کیتا کوئی میٹھی شے پکاؤ دا ارادہ کیتا حدرت سدھی کے اکبر نے پوچھا ہے کتھوں پہ پکانی ہے خیر رقم کتوں آ گئی ہے نے پیسہ خرچا لے وچوں اپنے گھر دی خاطر تھوڑا تھوڑا, تھوڑا تھوڑا بچا کے میں رکھ دی رہیاں وہ کٹھا ہو گیا اج میرا جیتا اپنے بچیاں نو کوئی میٹھا پکا دینی ہوں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ دی بندی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 چکے آتے جا کے بےتل جدوں جناب وفات اکبر نے فرمایا فرمایا کپڑے حضور دی کی گریبت نو میں پرانیا جاگا جے رب سونے دی بار گا سدیق نو عزت مل گئی انہ پر کپڑے کے داری عزت مل جاوے گی جے اللہ سونے دی کی عزت نہ ملی تو نم کپڑے جان دی لوڑ کوئی نی یہ ہے قوف خدا جنہیں عمل تقریدی تول دے کر دیتے سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قربان جامعہ غور فرما تانیو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار فرماؤں دے ہوں دے سن بیلیو اگر کتا دریائے دیلتے کنارے دوتے اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا کیا متنو بغیر مطالبے تے او دا حساب عمر بن خطاب دے کو لوے لو گا عمر مر نیا جانا ہے کتا پیاسا کیوں مر گیا تی اسی واسطے ایک دن حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ اللہ مسعود نبی پاک دے پاکی آ رہے ہیں ملک شام دے جنگل گزرے ایک بی مائی بڑھڑی اپنی چوپڑی کے اندر بیٹھی ہے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی نو آپ سرکار اس چوپڑی دار دی گزرے تیبی پی آئی ٹینا امر بن خطاب حی و حق بنیا پھر اپنی امت اپنے جناب ریا پتا ہی کوئی حال میں سا حساب کتاب ہی ان پتا کوئی نی ٹوٹ ٹنا جنابے ہو جا ہاک ہوئے عجیب ہاکم بن کیا گیا حضرت عمر من خطاب رضی اللہ تعالی نو آپ سرکار بیبی دی گل سن لئی سن کے نار بے گئے دسیانہ میں عمرہ میں عمر بن خطاب آخ دینے اے او دی پیا گل کرنا جیڑا مدینے دے پدار دے اندر مٹی دے ستا ہوئے تے کیسا او کسرا دے پلنگا دے سون والے بادشاہ دے دل دہل جان دے جنہ دی دہشت دے آلو میں اے در مٹی دے اندر ستا ہے او در محلہ وے والے کم دے نے پہ حضرت عمر بن خطاب دی دہشت تو وہ دہشت ناراض ہوئی ہے پتہ ہی کوئی میں کس حال کے اندر بہی ہوں آپ نے فرمایا بندی کوئی ایڈی ادھی دنیا کا بادشاہ ہے ہوں وہی آئی بھی تے جنگل بیٹھی ہے بکی بیبی کہن بی لگی جے جی ان پتہ ہی کون نہیں تو بادشاہ کان بنیا <تصفح> جے پتہ کوئی نہیں وہ میں کتنے فلانا ریا بندہ کتنے بھوکا پیا ہے تو بادشاہ کان واسطے بنیا